لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وَهُوَ الذي خلق من الماء بشرا فجعله نس روک دلہ ہر قسم کی ہم دوثنا تعریف تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدہ لاشریق نائق ہے کہ جس نے انسان پیدا کر کے حقوق بھی دس دیتے اور یہ فرائض بھی متعین فرما لے اللہ سان اپنے فرائض ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اپنے حقوق دا تحفظ کرن دا حوصلہ دے یہ دونوں باتیں ہی بڑی ضروری ہیں گزشتہ کتے سبق اندر اللہ دی کتاب دے حوالے نل مختصر کی جا چکی ہے اللہ فرما دینے تظلمون نہ ظالم بننا نہ مظلوم بن کے رہنا کسی دوسرے دے حقوق غصب نہ کرنا اور اپنے حقوق غصب کرن دی کسے نظر جرت نہ پیدا ہون ہونا یہ ہے اصل ایمان کہ آدمی نہ ظالم بنے نہ مظلوم بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخا کا ظالما او مظلوما مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے مسلمان کے فرائض اندر عبادت شامل ہے کہ وہ اپنے مسلمان پائی کی مدد کرے او ظالم ہوے تب بھی مظلوم ہوے تب بھی انصر اخا کا مظلومن مسلمان بھائی بھی ظالم کیتی جائے مظلوم کیتی جائے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ مظلوم کی مدد سے ایک جانی پہچانی بات ہے کہ وہ ساتھ دینا چاہیے ہمدردی کرنی چاہیے وہ نقصان تو بچا چاہیے ظالم کی مدد کس طرح کی دی جائے کوئی مسلمان اگر ظالم ہو گئے پھر او دی مدد تو کی مراد ہے اتنی کس طرح وہی مدد کر سکتے فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم واستے بڑھیا ہوا ہو پکڑ لو ان روک دے یہ وہ مدد ہے مظلوم کی مدد بھی ہوگی گی کہ وہ ظلم کیتا نہیں جا سکے گا اور ظالم دی مدد ہو کہ وہ گناہ تو بچ جائے گا اللہ دی نافرمانی تو بچ جائے گا تو مسلمان دا وکیر ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ ظالم بن کے زندگی گزارے نہ مظلوم بن کے رکھے اپنے حقوق پوری طرح انہوں دا تحفظ کرے اور اپنے فرائز دی ادائی کی ادائیگی دی طرف توجہ یہ بات اگر ذہن نشین ہو جائے ہر فرد نو کہ میرے حقوق کی نے اور میرے فرائض کی نے نبے فیصد جھگڑے یہ ختم ہو جان دنیا اندر جھگڑیا دی بنیاد ہی اے بات بنتی ہے کیسی اپنے فرائض ادا کرن دی طرف توجہ نہیں دین دے اور اپنے حقوق کا مطالبہ صبح شام دن رات کرتے رہے بات چل رہی تھی سچ اور بہو ہیں کہ یہ جھگڑا ایک عام جھگڑا ہے سارے معاشرے اندر بہت گھٹ ایسے خوش نصیب کرانے ہیں جب سس اور بہو آپس اندر ایک دوسرے نال ناراض نہ نا ہو ایک دوسرے نال جھگڑیاں نہ نا ہو سس بہو تے شفقت کر دی تفقت کرتی ہو سس کا احترام دی ہو وے. شاید ایسے کراے انگلیاں تے گنے جا سکتے ہیں ورنہ اکثریت ایسی ہی ہے کہ ہر گھر اندر یہ جھگڑا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مربی ایک حدیث بیان کی تھی گئی تھی انہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر اے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت واسطے سب تو زیادہ قابل احترام سب تو زیادہ عزت کے لائق کون ہستی ہے ایک عورت واسطے فرمایا خامد شادی ہو جان تو بعد خامد سب تو زیادہ اہل ہے وہ سب تو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ بیوی وہ عزت زیادہ کرے وہ ادب و احترام کرے وہی فرما برداری کرے اللہ تو بعد ایک اصول ذہن اندر رکھو فرمایا لا تا مخلوق اللہ دی نافرمانی کا سوال پیدا ہو جائے اتے مخلوق چون کسے دی بھی گل نہیں مننی اللہ دی نافرمانی دی جڑی حد ہے جتوں اللہ دی نافرمانی شروع ہوتی ہے اتے مخلوق دی فرما برداری دی حد ختم ہو جاتی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق خالق دی نافرمانی اوری ہوگئے کہ مخلوق تو کسے دی بھی فرما برداری نہیں کیتی جانتی شادی ہو جان تو بعد ایک عورت واسطے سب تو زیادہ فرما برداری سب تو زیادہ اطاعت سب تو زیادہ عزت سب تو زیادہ ادب اور استرام دے لائک فرمایا زوجوہا خدا خامد ہے پھر ام المؤمنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوال کیتا کہ اے اللہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد واسطے سب تو زیادہ قابل احترام شخصیت کون ہے فرمایا امہو ادیمہ شادی تو پہلے بھی شادی تو بعد بھی مردے دن تک ماں دا مرتبہ جڑا ہے او دے اندر کوئی فرق نہیں آ سکتا عزت سب تو زیادہ احترام سب تو زیادہ وہی اطاعت سب تو زیادہ ہوں جدوں ایک سخت اس بات نو نمجھتا ہویا ماں دا ادب و احترام ماں دی عزت اور ماں دا احترام کرتا ہے وہی او اطاعت اور پرما برداری کرتا ہے تے بیوی دل اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ماں کا ہی گلام بن گیا ہے میری کرتا اپنے خانے کی فرما بردار اور خانے کی اطاق چار بن جاندی ہے سس دے دل اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ تے میرا پتر میرے کو کھویا اگے تے وہ سارا وقت مینو دینا سی ہوں بیٹھا بٹھا رہتا اگے تو میرے اگے پیچھے دوڑتا پھرتا ہون یہ بھی کام کرتا دے دل اندر حسد پیدا ہو جانتا ہے اور جگہ جگہ سے گلی گلی بازار بازار ایسے بدتینت لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کول کدی سچ پہنچ جاتی ہے کہ بابا جی میں ویاہ کر کے بہو گھر لے ہے پتر آئیے شادی کر دیتی ہے پتر پہ میری پرواہ ہی نہیں کرتا کوئی تعویظ ایسا کہ ہو کہ وہ بیوی نل ناراض ہو جائے اور میرا ہی بن کے بچے بس ایک تعویز لے آئیے کہ بیٹا بیوی نل ناراض ہو جائے وہ بھی گل نہ مننے ہر معاملے اندر بس میرا ہی راج ہوے تے اگلے دن وہ پہنچ جاتی ہے کہ بابا جی میرا خام سے ماں کا ہی گلام بن گیا ہے کوئی ایسا تعویذ جہد ماں تو دور ہو جائے میرے قریب ہو جائے ایک کوئی بدماش دو تاویز دے یہ بات مبالغہ آمیز نہیں غور کرو کدی اچھی کہ جی الماری چو تعویز نکلیا ہے جی کپڑے چو تعویز نکلیا ہے پنڈا اندر یہ کہ تو چاویز نکلے جن اسی کام لی فارغ ہو گئے ہیں کہ وہ رکھ دے پھر کبھی تے چولہے تھلے کبھی تے کپڑے چلی تلماریاں اے کدی سس نے رکھا ہوں نو میں لبھ جانا ہے کدی نو نے رکھا ہوں تو سس کٹ لیں یاد رکھو ایسے کام والے اور ایسے کام کروان والے بارے اندر محمد دومد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جادو بر حق ہے اور کرن والا کروان والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں انہوں کا اسلام نل کوئی تعلق ہی باقی نہیں ہے جی اسلام تو ہی خارج ہو گئے اسلام تو ہی فارغ ہو گئے سے پھر آخرت کی زندگی سے برباد ہو گئی وہ تباہ ہو گئی نا دنیا اندر کچھ بھی ہو گئے آخرت کی زندگی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن الا اللہ اللہ تیرا شکر ہے ہر حال اندر دنیا کی زندگی سے گزر رہی ہے گزر جائے گی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اللہم لا عائشة اللہ ایخرا اللہ اصل زندگی تے آخرت کی زندگی ہے وہ بہتر کر دیں وہ ٹھیک کر دیں قرآن مجید اندر اللہ شریف نے بھی احساس فرمایا تارے اندر احساس فرمایا تنیا یہ دنیا کی زندگی کی ہے لہ بلا محض ایک کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے لہ ہے اور ظاہر ہے کہ کھیل تماشا وقتی ہندہ ہے آرجی ہے مستقل نہیں ہوں دنیا دنیا کی زندگی میں ایک تماشا ہے ایک کھیل ہے لہ ہے <الْحَيَوَان> اصل زندگی آخرت دی زندگی ہے لوکانو یا لمول کاش کہ لوگوں یہ بات سمجھ آ جائے لوگ اس بات سمجھ لیں جان لیں تو ایسے لوگ کی زندگی دنیا اندر شاید شاید کچھ بہتر جائے لڑائی جھگڑے فساد اندر کے ماں بیٹے کی توجہ اپنی طرف کر لے یا بیوی خاند بی اپنی طرف راغب کر لے دوسرے پاسے پاس ناراض کر دے دے ایتھوں پھر سب تو پہلے ابتداء انہوں جھگڑیاں تو بعد اس کام کی ہوں کہ میں وقرہ رہنے ماں باپ تو جنہ نے ساری زندگی پالیا پوسیا پڑھایا پڑھایا میں ہن وکرا ہو جانا ہے میں تعدے نال نہیں رہ سکتا پھر چل کو چل کر ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی ان دے خیال اندر بہتر گزر جائے لیکن جادو کرن والا کروان والا اللہ کے ہاں کافر بن کے پیش ہون گے قیامت دے دن مسلمان نہیں پیش ہوں گے دو ہوفر اندر چلے گئے اسلام سے نکل گئے اور ایسے لوگ جگہ جگہ موجود ہیں جڑے خدمت جہاں انجام دے رہے ہیں بارے اندر بعد متعلق ایک خبر دیتی تھی اور پہلے یہ فرمایا ہے یا لا اے امت لا جیسے نہ بن جانا آ موسی جنہوں نے موسا نو تنگ کیا موسا نو ستایا تھی موسا نو تکلیف پہنچائی سی السلام پیغمبر نو سب تو زیادہ تکلیف امت کی طرف یہ ہوں کہ وہ اللہ کی نافرمان ہو جائے جسمانی تکلیفیں بھی دتی گئی پیغمبروں علیہ مسلام انہوں نے زخمی کیتا گیا شہید کر دیتے گئے پیغمبر علیہ مسلم قرآن شاہد اور گواہ ہے تاریخ پری پی ہے کیا محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک زخمی نہیں ہوا مبارک شہید نہیں ہوئے سن خون نہیں بنایا اس حالت دیکھ کے شیطان نو موقع مل گیا انہیں ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ آواز دے دی مکے والے کدھر نتے جا رہے ہو محمد نوز باللہ، ثم زبہ نوزلہ قتل ہو چکے نے محمد ختم ہو چکے آپ زخمی حالت اندر دیکھ کے شیطان نے اعلان کر دوصلہ نہ ہارو واپس آؤ ان محمد محمد سے ختم ہو چکے ہیں صلا اللہ علیہ وسلم. یہ آواز آپ تک پہنچی صحابہ تک پہنچی کاطروں نے سنی صحابہ پریشان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ آپ زخمی حالت اندری ہی ہمت اور سرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور آپ نے آواز دیتی فرمایا میں اللہ کا نبی محمد نبی میں پوتا محمد زندہ نہ مسلمانوں حاصلہ نہ زخمی کیتا گیا نبیا شہید کیتا گیا گواہ کہ بنی اسرائیل نے نے اے امتِ محمدیہ علاقہ دیکھنا کتنے اس طرح بن جانا او کم نہ شروع کر دینا لوگ نہ ہو جانا جنہ نے موسا نتایا اور موسا ننگ کیا تھی علیہ السلام نبی تنگ کر سب تو بڑا سبب اللہ کی نافرمانی فرمانی بن بنتی ہے جب وہ امت نافرمان ہو جاتی ہے تو پیغمبر بڑی سخت ازیت پہنچتی ہے کوپت ہوتی ہے ذہنی طور سے وہ بڑا اپسٹ ہو جاتا ہے اور اللہ نے پرانے مجید اندر محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کئی جگہ تے فرمایا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کی ناپرمانی دیکھ دیکھ کے تیس اپنے آپ کو ہلاکت اندر پا لو گے کم صرف یہ ہے کہ میرا پیغام پہنچا حساب لے میری ذمہ داری ہے میں آپ پوچھ گا کہ منیاں تھی سی تھی کنے نہیں بنیا پرما برداری کی پروانی صرف یہ ہے لست علیہم تو بنا کے نہیں ہو. تبلیغ کرنی ہے, میرا اے پیغام پہنچانا ہے، rasool, اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو آنو تو رب دی طرف جو حکم ملتا ہے انہیں امت تک پہنچا دو یہ تاریخ ذمہ داری ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت کوپت ہوتی تھی لوگوں کی نافرمانی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی دیتے اللہ نے ایک تو یہ علیہ السلام دی مناسبت سان نصیحت کی تھی کہ دیکھنا ان کی دی قوم کی طرح نہ ہو جانا اس قسم کے لوگ نہ بن جانا تو انہوں نے کرتوت پھر دسیا کہ وہ کر دی کی تھی فرمایا اِنَّ من اموال الناس بالباطل عن اے ایمان والے خبردار آگاہ رہنا ہوشیار رہنا ان کثیرم منل اخبار یہودیاں بڑے بڑے فهمے فہم دے بڑے بڑے علامہ دے بڑے بڑے پادری, پادری کرتے غلط طریقے انال باطل طریقے انال مال بھی کھانے دے رہتے دے سن و سدو نہ دیں پھر ایمان تو دل بھی خالی کر دیں سن دنیا بھی لٹ لے سن دین بھی برباد کر دے رہے سن کام کر رہے ہیں اے بابے کہ تے کو دنیا بھی لٹ رہے ہیں مال بھی کھا رہے ہیں اور کافر بھی بنا رہے ہیں جادو برہت ہے کرن والا کروان والا دونوں کافر خسرت دنیا وی اللہ نے قرآن فرمایا ایسے لوگاں دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی اور نالدہ خسارہ سے نقصان ہو کوئی ہوئی نہیں ہے دنیا بھی لٹ کے آگئے گئے بھی برداد کر گئے اگر دیکا یہ سمجھ دیا ہوا کہ میرے لی سب تو زیادہ قابل احترام ہستی میری ماں ہے وہ کردی کر فرما برداری کرتا ہے دی عزت کرتا ہے دا احترام کرتا ہے اور بی بی اے سمجھ ہویا کہ میرے واسطے سب تو زیادہ قابل احترام سب تو زیادہ اطاعت اور فرما دے کے لائق میرا خامد ہے وہ اپنے خامد کی ادات اور فرما برداری کرتی ہے نہ کسی پیدا ہونا چاہیے نہ نا کسی ناراض بیٹے ہو. ہونا صرف بیٹے حکم نہیں دتا کہ تو ماندی اطاعت اور کرنی ہے باقی سارے کے حقوق غصب کر جانے نے نہیں سب سے حقوق اپنی جگہ موجود نے متعین نے مقرر رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ کی خدمت اندر وقتن وقتن حاضر دیا دیا مسائل دیا دیا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے رضی اللہ ان حدیث میں پڑھ کے سنان لگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور دے چچا زاد بھائی جنہ دے بارے یہ دعا فرمائی تھی اللہم فکح دین اے اللہ اللہ اللہ دی سمجھ دے گی دی چنانچہ تاریخ دے میدان اندر جس ویسے نظر دوڑانے قرآ مجید دی سب تو پہلی تفسیر جی سان نظر آ ہے وہ تفسیر ابن عباس کے نام مشہور ہے عبداللہ بن عباس دی وہ تفسیر سب تو پہلی قرآن کی تفسیر ہے نے جی اج تک قرآن دیا تفسیرا لکھیاں جا رہی ہیں اور قیامت تک اے سلسلہ چلتا رہے گا قرآن این عظیم کتاب ہے اے دی اندر اللہ نے معانی دے کئی سمندر جڑے نے وہ بند کر دیتے ہیں یہ دیا تفصیر ہوں رہی قیامت تک چلتا رہتا ہے سلسلہ لیکن بنیاد تفتیر ابن عباس ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفصیل ہے قرآن اور یہ دعا اللہ فکر دین کوئی معمولی دعا نہیں کہ اللہ میرے چچا داس بھائی عبداللہ ابن عباس دین دی سمجھ عطا کر دے ایک دوسری حدیث اندر اس فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مَن اللہ جہ مہربانی کرنا چاہتا ہے جن کوئی انعام دینا چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کرنا چاہتا ہے اپنے دین کی دی سمجھ ادا کرتا ہے یہ اللہ کا ایک انعام ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دین دی سمجھ آج جس کوئی مسئلہ قرآن جو حدیث جو بیان کیتا جاندہ ہے کہ کئی زبانہ اس طرح کھل گیا اور بول گیا نے کہ لو جی اے علماء ہو گزرے نے ایے موجود نے ای اس مسئلے کی انہوں سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے یہ ای آیت پڑھی ہی نہیں انہوں نے یہ حدیث نظر ہی نہیں آئی آیت پڑھن حدیث پڑھنج تے تے اللہ نے وہاں سینہ کھولیا ہو بدبختی غالب بدبسٹی اللہ نے سینہ بند کر دیا تے سمجھ کتوں آ سکتی میں اللہ ہو گئی کئی فرمایا پروایا تے اللہ مہربان ہو جانا ہے اللہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے خوف اللہ انو دین دی سمجھ کر دیں دعا کرو اللہ دعا ہے رحمت سے اپنا فضل و کرم کا دین دی سمجھ آ جانا اللہ دا بہت بڑا انعام ہے بہت بڑی مہربانی ہے وہ آئے گی کہ آدمی حلال اور حرام اندر تمیز کر سکے گا نج دی آئے گی تھی اپنے پرا اندر فرق کر سکے گا نا دیج دی آئے گی تو فرما بردار بن سکے گا اور نا فرمانی تو بچ سکے گا عبد اللہ اپنے عبداس روایت بیان کرتے ہیں تحریس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عن ہوما انفنے عبداس رضی اللہ عنہما. کہ کر ایک کریم پیش آئی تھی جدو کوئی مسئلہ درپیش ہوں جدو کوئی بات پوچھنی ہوں ایک ہستی کو پہنچتے سن اور او سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ اور ایک سحاوی اس بات نو بیان بھی کرتا ہے اور اپنا ایک فکر اپنا ایک غم دستا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلاح ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ ابھی فورن آپ آب کی سنمت اندر حاضر ہو جانے ہیں آ کے اپنا وہ مسئلہ بیان کرنے ہیں آپ کوئی ایسا حل ہونا سان دس مشکل اللہ دور کر دیا ہے پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں کہ مینو جدو کوئی مشکل نظر آ دیئے میرے سامنے جدو کوئی پریشانی آ دیئے میں کی کرنا یہ بھی سن لوگ فرمایا مینو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوں ہے میں اٹھ کے نماز شروع کر دینا سلام پھیرن تو پہلے پہلے اللہ مسئلہ حل کر دینا میں نفل نماز شروع کر دینا نماز ختم ہونے تو پہلے میرا مسئلہ اللہ نے حل کر دیتا دے اللہ نے اس طرح تعلق قائم کر قرآن اندر بھی فرمایا استعینوا اس اے ایمان کا اگر میری مدد چاہتے ہو میرے کو مدد مانگ رہو خاص ہوے کہ میں تھوڑی مدد کر دو طریقے سے آئی ہوئی تکلیفے تے, تے نماز پڑھیا جی اس طرح کسی قبر جان کا حکم نہیں دیا رسول اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم. کہ جا کے پلا مزار سے چادر چڑھایا جی دیکھو قوم کا کے ساتھ اوسا چل گیا تین کوئی میچ جیت کے آوے سے قبر کوئی وزیر بن کے چند چڑھا دے تے قبر تے. کوئی الیکشن جیت جائے تے قبر تے. اللہ کے فرما دیں مینو کوئی مشکل نظر آدی کوئی مسئلہ درپیش ہوں گا زندگی اندر پیش شمار مسائل کا سامنا کرنا پیا دن مسائل رات مسائل گھر مسائل باہر مسائل پیغمبر کی زندگی اینی مصروف زندگی ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کرتا پر مایا جب کوئی مسئلہ لاحق ہوں جب کوئی بات سامنے آ میں اٹھ کے نماز شروع کر دینا نماز ختم ہونے پہلو اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا صحابی کی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ او اگر تلاش کرنا ہوا تو بڑا فکر ایک سیکنڈ اندر دور کر درمایا وا تم اور فکر کی ضرورت ہی نہیں رہنی چاہیے تین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پہ گی میں تیو تلاش کر لا اللہ جنہوں آپ کا ایک ہے دے کہ تُو میرا انتظار نہ کریں میں آپ ہی پہنچ جا ہوں گا میں تیرے انتظار کرتا پہ ہوگا اس خاطم کن کو خوشی ہوگی فرمایا تینوں تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں میں تینوں تلاش کر لا اطمینان تے ہو گیا لیکن انسان کی فطرت ہے تجسس خوب تو خوب تر ترتی تلاش اندر ہے ہمیشہ یہ بات سے ذہن اندر آ گئی کہ جو کچھ آپ ہیں یہ سچ ہے برحق ہے کیونکہ اس زبان کبھی کوئی غلط بات نکلی نہیں یہ کافر اور مشرق بھی جڑے جان د پیاسے خون دے پیاسے جان دے دشمن سب وہ بھی یہ کہیں سب سن مہاب کم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چالی سال سال گزارے گزارے کوئی یقینا جو سچ کہ میں تو تلاش کر لوا گا لیکن جستجو تلاش نے یہ سوال کرنے مجبور کر دیتا کہ اے اللہ بے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں تے ایک آم شخص ہاں اور اللہ کی ساری میں پوچھے آپ کس طرح تلاش کر لو گے کتنے تلاش کر لو گے مثال دیتی محمد اللہ. فرمایا میدان اندر سو گھوڑے جمع ہو جان ان سو एक گھوڑے سیا رنگ دے ایک گھوڑا ایسا ہوا تھوڑا جہ متہ سفید ہو چارے کور سفید ہوم جی سفید ہوگی جی اپنی زبان ایسا یہ چارے تھوڑی جی پیشانی سفید وہ تو ہی نظر آ جائے گا کہ فر تینوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو نماز تے قائم روی بوزو کردہ روی نماز واسطے یہ آگاہ جہجو نال کرنا ہے قیامت دن ایک نور چمک رہا ہو گا تو جتھے بھی گا میں تینش عبداللہ بن اب کاس کی ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ سلح والے خدمت اندر حاضر ہوئی دیکھو انہ لے غم انہوں کے فکر انہوں دا انداز سوچن کہ آ کے ٹھیک یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتوں کی نمائندہ بن کے تی واپا کا مسلمان عورتوں کی طرف نمائندگی کرتی ہوئی میں آپ کی خدمت اندر حاضر ہوئی ہوں آج بھی ہی نا کہ تھی بھی کوئی نہیں پردہ کس طرح کرنا چاہیے عورتوں بیٹھنا چاہیے یا باہر نکل کے کام کاج بھی کرنا چاہیے کوئی خاتون نمائندہ بن کے آئی ہوسلا پوچھنے بے پرتو ہونے واسطے اپنے حقوق جتائے جا رہے ہیں کہ تے اسمبلی اندر بیٹھنا چاہنی اللہ اکبر کتنا مت ماری گئی ہے یہ اللہ نے یہاں مالکہ بنایا ہے ربت الدار مالکہ کہ اے وہ حکومت چھڈ کے کسی ہوئی حکومت اندر آنا چاہیے نہ کہ سات لت ہے یہ تو ثابت ہویا؟ ایک سرداری چڈ کے کسی جی محکوم بننا چاہیے گھر کی عزت نڈ کے بازاراں تے دفتر اندر دلیل ہونا چاہیے کچھ ہر کسو ناقس یہ نا نظر پوے یہاں کی آوازیں کسے اے او اس لندگی نو پسند کی پی اور مرد نے بھی خوب یہاں کمزوری نو لبھیا ہے سابن کی ایک ٹکیا بیچنی ہوئے جنہاں چیر عورت کی فوٹو نہ ہو سابن کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دانت ہے ایسی عزت سے اگر عورتیں عزت ہے. وہ کی ہے؟ انہی یا رسول مقبول اللہ صلی اللہ, اے اللہ, دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان عورتوں نمائندہ بن کے تاریخ خدمت اندر پیش ہوئی ہوں حاضر ہوئی ہوں اور ایک مسئلہ پوچھنا ہی ہے مسئلہ دی. جہاد وسلم جہاد دا مسئلہ اللہ نے قرآن اندر مسلمان مردا فرض کر دیا ہے بہ اللہ علی الرجال جہاد فرض کر دتا ہے اللہ نے مسلمان مردا اگرچ یہ بات بڑی ناگوار ہے ناپسندیدہ ہے لیکن اللہ نے یہ فرض کرتے تھے جہاد فرض کر دیتا دیا گیا ہے بے شکے یہ تو پسند ہی ہو ہے کہ میں اپنی نیند چڈ کے باہر جنگل اندر نکلا اپنا آرام چھڑ کے میں بے آرامی زندگی گزارا کون چاہتا ہے کہ میں امن چھڑ کے خطرہ لوں؟ لیکن مسلمان کے جہاد فرض کر داتون آ کے آنی ہاغل جہاد کا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اللہ نے مسلمان کے فرض کر دے جی تو وہ زخمی ہو جان زندہ کچ جان زخمی ہو جان یو سی بو او جی رو تے خون دے اک اک قطرے تے اینا اجرا سواد ملے گا زخمی ہونے والے مجاہد نو کہ اُسی وہ اندازہ نہیں کر سکتے پرانی مجید اندر فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ کافر پتھر کے بنے ہوئے لکڑی دے بنے ہوئے کسی ہو چیز دے بنے ہوئے لمو نما لمون جس زخم تخم لگتے ہیں درد ہوں تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح ہی وہاں بھی زخم لگتے ہیں بھی تکلیف ہوں بھی مرم پتی کی ضرورت محسوس ہوں فرق کی ہے تھے زخم سے انہوں نے زخم چرق دسیا فرمایا یا لمو نما تا لمونا مینا لاہے مہا لا تصوی نکلتے ہو میری راہ اندر جہاد واسطے تو خون دے ایک ایک قطرے کی قیمت ہے تیس اپنے رب کی رحمت کی امید لے کے نکلتے ہو کافر گولی تو ڈرتا نکلتا ہے کہ جی اگے نہ گیا تو پچھو میرا افسر گولی مار دے گا اتنے گولی کھا لے یا اگے جا کے گولی کھا لے وہ دل چ کوئی امید کوئی رحمت کا تصور نہیں ہوں گا دا خون بے قیمت ہے تیرا خون قیمت والا ہے یہ فرق دس ہے مسلمان اور کافر کے خون زخمی ہو کے واپس کار آ جا ہے تو پھر بھی اجر مل جاتا ہے اور ازر کن ملتا ہے اللہ اکبر کبھی ایک حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ ایک رات دشمن کے مقابلے اندر پہرا دین واسطے مسلمان کھڑا ہو جائے ایک رات گزار دے پیرا دین واسطے پہ ایسا ازر اور سواب اللہ ہاں جمع ہو چکا ہوں کہ کوئی شخص سچ سال عبادت کرے دن نو روزہ رکھے ساری رات نمازا پڑھے پھر بھی وہ دے پہرے دے کے برابر ازر نہیں لے سکے ایک رات گزار دے جہاد نکلیا ہوا غبار پی جائے مٹی پی جائے وہ قدم غبار آلود ہو جائے کیا یہ ممکن ہے کہ او اس قدم نو اللہ پھر جہنم کی سے چاڑے یہ نہیں ہو سکتا وہ قدم جیڑا اللہ اندر کو باہر آلود ہو گیا اللہ نے جہنم تو آزاد کر او اے کہہ رہی ہے واپس کار آ جانا ہے جنہ پھر, پھر بھی اجر مل جان کو بسیرت والی خاتون ہے کہ او زندہ واپس آ جان زخمی ہو کے غازی بن کے حالت کی ہوں تے پھر تے او ہمیشہ بھی زندگی لے کے اپنے رب کو پہنچ گئے انہوں نے جنت چ لک بھیجا جا رہے ہیں قرآن نے بھی یہی کیا ہے نا؟ میری راہ اندر شہید ہو جائے موارا نہیں پسند نہیں کہ تی لفتے مردہ ہو لوگ ایسی زندگی مل گئی ہے اپنے رب داں ان رزق مل رہا ہے دوسری جگہ پہ فرمایا والا کہ لا کشور اگر کوشش بھی کرو تو انہوں نے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح کی زندگی سمجھ اس واسطے نہیں آ سکتی کہ نہ کہ اتنے جان والا کوئی اج تک واپس آیا ہے کوئی جان والا واپس نہیں آیا کہ گیا ہو رستا اختیار کر کے واپس لوٹیا ہو کہ اللہ نے جن کو بارے اندر دس دس وہ دس دور کسی معلومات ہی نہیں سانو شعور ہی نہیں ہو وہ خاتون کہہ رہی ہے ان کو اگر وہ شہید ہو جا یور دور اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایسی زندگی مل جانتی ہے کہ اپنے رب دے ہاں رزق مل رہا انہوں جنت میرے اور فرق آ رہے ہیں یہ بیان کر کے پھر اگے کی ارض کرتی ارض کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد غازی بن کے لوٹتے ہیں کدی شہید ہو جاتے ہیں کہ ابھی گھر بیٹھیے برتن ہی دونوں رہے ہی صاف کردیا رہاڑو پھیردیاں رہنیاں مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اضر اور سراب مل گیا وہ تو کتوں سے کتنے پہنچ گئے کہ ابھی بس رہی وہ سان کچھ بھی حاصل نہ ہومان کا انا عمر شاہی سانو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے کوئی چیز نہ ملی سانوں ہن سنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من من النساء اے خاتون سن لے میرے کلو جبو جائیں مسلمان اور سنا تھی ابلی من لکی من النساء جہی عورت بھی تینو ملے انہوں میری طرف اے پیغام دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما لے گھر بیٹھی ہوئی اگر اپنے خامن کی خدمت کرتی ہے اور درجے اللہ نے جہاں خامن درجہ دیتا ہے وہ تراف کرتی ہے ایک ہوں مجبورن کوئی کام کرنا ایک خوشی نل کوئی کام کرنا پر مایا خدمت ہفتے ہی جیڑی بیوی جیڑی مسلمان خاتون اپنے خانے کی خدمت کرتی ہے اور وہ حقوق کا اعتراف کر دی اللہ نے سارے حقوق جس طرح متعین کیتے ہیں میں وہ راس بھی اور خوش ہوں اللہ نے بالکل عدل اور انصاف سارے حق تقسیم کیتے ہیں دل اندر یہ بات ہے کبھی زبان نال بھی اظہار کر دینی فرمایا دلوزا لے کا جا کے سارا عورتوں جان نمائندہ بن کے آئی انہوں اے یہ دس دے کہ تسی خاندان دی فرما برداری کردیا رہو کے حقوق دا اعتراف کردیا رہو جو درجہ جو اضر اور سواب اللہ نے مردانوں جہاد کر کے غازی بن دی صورت اندر یا شہید ہوئی شکل اندر دینا دیا بیری ازر اور سواب اللہ کر بیٹھے نہیں دے رہے اے پیغام فرمایا اپنے بھی من لکیت منت نے جیڑی ہے جہی عورت تینوں ملے انہوں نے یہ پیغام سنا دیں یہ پیغام پہنچا دیے اے کون فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ دے تو حقیقت بیان کردیا فرمایا کی کی فالوہ من من یہ من من آخری الفاظ سن حدیث دے فرمایا لیکن تڈے تو, تو اے امید بڑی کٹ کہ تھی ایسا کرو گے بہت تھوڑی ایسا خوش نصیب گیاں بیویاں جیڑیاں یہ کم توقع تو جا سکتی ہے یہ محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تاثرات نے اتنا لگتا کہ یہ حدیث ختم ہوتی ہے اور حدیث کہڑی کتاب کی بخاری بھی صحیح بخاری ہے حدیث موجود وَقَلِينٌ مِّن مِن <يفعالي> تو تو امید بڑی کرسمت تو تو ہی ہوما بردار رہے اور او دے حقوق کا اعتراف کرتی رہے ایک دوسری حقیق اور او راوی بھی اتفاق نل حضرت عبد اللہ بن عباس ہی ہیں وہ بیان فرما دیتے صلیم صلی میراج صلی رات فرمایا اللہ تعالی نے مینو جس ویر کرائی اور میراج کا مقصد ہی اللہ نے یہ بیان کیا ہے لِنُورِ نورے مِن تین کہ اصا اپنے حبیب نو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اور سب تو پیارے بندے نو رات دے مختصر دے وقت اندر بڑی لمبی چوڑی سیر کرائی لِنُورِ نورے مِن تین تاکہ کچھ اپنی طاقت اپنی قدرتیاں نشانیاں اپنے حبیب نو دکھائیے صلی اللہ میراج فرمایا میرا آج بھی رات اللہ نے مینو مختلف جگہ دکھائیاں مختلف مقامات دکھائے جنت بھی دکھائی جہنم بھی دکھائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم بھی دیکھ کے آئے جنت دیا کی تعریف کتاباں پڑی پہ نے حدیث دیاں تے جہنم دے بارے اندر بھی بڑی تفصیلات موجود سب تو بڑی بات جہنم کے بارے اندر جڑی دسی ہوئے فرمایا کہ میں جس جگہ کے بھی گیا اللہ نے جتوں بھی میں مینو سیر کرائی اتے جڑی مخلوق موجود سی انہیں ہس ہس کے مسکرا مسکرا کے میرا استقبال کیا اور یہ تو بڑی خوش نصیبی کسی بھی اور کی ہو سکتی ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہو جائے اج تر تو لے کے پیروں تک سنت دے خلاف چلن والے حرام اور حلال دی تمیز نہ قائم رکھن والے اپنے اور اندر فرق نہ محسوس کرنے والے اے دعویٰ کر کہ ایک دفعہ صبح زیارت نہیں ایک دفعہ رات ہوم کر دی گئی بات فرمایا جتنے بھی میں گیا میرا استقبال مسکرا مسکرا کے ہویا لیکن جس ویلے اللہ نے مینو جہنم دکھائی تو جہنم دے جڑے نگران فرشتے مقرر کیے ہوئے نا اگ جلا واسطے آزاد کرنے واسطے فرمایا مینو دیکھ کے بھی انہوں دے چہرے کے بل نہیں اترے اور انہوں ختم نہیں ہوئیں اللہ نے انہوں کے دل چہن کا مادہ ہی کھ لیا ہوئی. کیونکہ جہنم اندر قسم قسم دیاں چیخاں قسم قسم دیاں آوازاں آنیا نہیں کہ وہ کسی ترس نہیں آنا انہوں نے کسی سے رحم کرنا ہی نہیں اللہ نے رحم کا نادر ہی نہیں رکھا وہاں دے دن یہ خصوصی طور سے بیان فرمائی بات کہ مینو دیکھ کے بھی وہ چہرے دے بل اور انہوں نے یہ ختم نہیں ہو اس طرح ہی غصے دے انداز اندر اس طرح ہی سختی دے انداز اندر کھڑے رہے فرمایا عبداللہ پہ نفاس بیان کی کرتے ہیں صلی اللہ, اللہ نے میں جہنم دکھائی میں اس طرح نظر کی تھی تھی جہنم اندر عورت مردوں سن مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد جہنم اندر جلدی ہوئی یعنی زیادہ دکھائی میم اللہ اے دوسری تحری اندر اس طرح بھی واقعہ آدھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ الگ تفصیلات دسیا ناج دیا خواتین دا ایک الگ اجتماع بلایا الگ دسیاں تے او دے اندر یہ بات بیان فرمائی فرمایا یا شرم ناتین اے خاتین اے مسلمان عورتو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلاع تو جدو میں جہنم نو دیکھا اکثریت میں عورتوں نے دیکھی وہ جب آپ نے فرمایا کہ اکثر عورتیں سن انہوں تو فکر پی گئی اج دیا عورتیں جسیا نہیں سن اچھ تو کسے نے کوئی مسئلہ دسو تو وہ کہہ دیں اچھا جے گئے تو دیکھی جائے گی اتنے بھی کچھ کر لوگے کچھ نہ کچھ دلو بس کوئی ایم پی ایم ای واقف نکل ہی آئے گا انہوں فکر پی گیا رسول زیادہ نظر آئیاں بینا یا رسول اللہ, اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ وسلم کیوں آپ نے فرما دے دی فرمایا دی وجہ اور یہ سب بھی ہیں لیکن ایک بڑا سبب اے اے ہے کہ اپنے خاندان دی ناشکری اندر ناشکری زیادہ ہے شکر گزار تھوڑی نہ شکری کر دیا یہ فرما کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لو احتنت بندہ لو تا اگر نیکی دا سلوک اچھا برتاؤ ساری زندگی کرتا رہے شیئن رنکا پھر کسے موقع تو تہ د کہ یہ کام سے میں نہیں کر سکتا یا یہ چیز سے نہیں مل سکتی سمر را ات من کا شاید ساری زندگی اچھا سلوک کرتا رہا کسی موقع کہہ دیتا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ چیز نہیں مل سکتی سمر را ات من کا تے پھر فورن کی کہہ دیے کالکار فورن کہہ دینی میں تے جدن بھی اس گھر آ گئی ہوں میرا تو بےڑا ہی گرک ہو گیا میم تو لبا ہی کچھ جی بان اندر چانکیے سارے سارے گھر کا یہ حال نہیں یقین حال. کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ساری زندگی فرمایا نیکی کردے رہو احسان کردے رہو مطالبے پورے کرتے رہو پھر کسے موقع کو کوئی ایسا کام ہوا نہ کیتا جا سکے جڑا ممکن نہ ہو بے. جی تویق نہ ہوئے کہہ دینی مارا خی رو میں جدو بھی آئی ہوں میں اس دیکھا ہی کچھ نہیں مجھے لبا ہی ایسی خاتون دے بارے اندر ایک دوسری حدیث اندر فرمایا کہ جہی جی خامد اس طرح کہہ دے نا زندگی کی ایک دفعہ وہ قیامت دے دن جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی جنت کی خوشبو کنونی دوروں ہونی شروع ہو جائے گی انی دوروں جنا آسمان زمین تو دور ہے انی دوروں جنت کی خوشبو ہونی شروع ہو جائے گی یعنی وہ خاتون جہی ناشکری شکری کرتی اپنے خاندی وہ جنت تو اس تو بھی زیادہ دور رکھی جائے گی اللہ اللہ فرما نے کہ ایسا انسان نانی تو بنایا حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرن دی طاقت اور قدرت تیرے رب نو حاصل ہے تقسیم نو من کے اپنے پڑای ادا کرنے شروع کر دئیے اپنے حقوق دا تحفظ کریئے تاکہ اس زمین اندر امن قائم ہو سکے سا ایمان بچ جائے ابھی اپنے رب کو جائیے تے مومن بن کے جائیے دوست نے پوچھا ہے کہ کیا ارجی کرنے سے وزو یا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر تبھی طور سے قدرتی طور سے کہہ آ جاتی ہے نہ وہ ٹوٹ دے نہ روزہ ٹوٹتا ہے کہے آج آ جانولی کر لو وضو خراب نہیں ہوا وضو نہیں ٹوٹیا بوزو ٹوٹنے دو ہی رستے اللہ نے رکھے نے بولو براغ کے اگر وہ نہ چو ہوا خارج ہو گئے یا کوئی مادہ خارج ہو گئے تو وضو ٹوٹ دے ورنہ وضو نہیں ٹوٹتا کلی کر لیں لل وضو قائم رہے گا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا لیکن جان بوجھ کے اگر کلٹی کیتی جائے کہہ کیتی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جا بوزو ٹوٹ جا دونوں چیزاں خراب ہو جائیں کیا غیر مسلم نو صدقہ دتا جا سکتا ہے یا نہیں دراصل صدقہ و خیرات بے مسلمان ہی ہوں ارادہ بھی نیک حدیث کہ کسی نو کھانا متقی پرہیزگار بندہ لب کے کھلاوی مسلمان بھی نیک لب کے انو صدقہ و خیرات لیکن غیر مسلم انسانی ہمدردی کوئی بیمار ہے غیر مسلم انو وقتی طور تے دوائی لے دینا کوئی کہ میں بکا کھانا کھلا دینا کسی پانی پلا دینا وقتی امداد تے انسانی ہمدردی کے تحت کسی دی بھی ہو سکتی ہے لیکن نیت کر کے ارادہ کر کے صدقہ و خیرات صرف مسلمان نو دیتا جا ہے دوسری بات یہاں نے پوچھی کہ شیطان دی شکل کس طرح بھائی شیتان دو جو نے اللہ نے جنہ جو بھی شیطان نے انسان جو بھی شیطان نے اگر انسان جو شیطان دیکھنے نے تے او تے ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں ایک نشانی انہوں دی میں حدیث دی روح وال دینا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ka, وشرب ka, سجے کھایا کرو سجے پیا کروے ہاتھ نال شیطان کھانا ہے شیتان پیند کبے ہاتھ نال کھا رہا ہو کوئی چیز پی رہا ہو شیتان شک کی کوئی شیتانے او ہر جگہ تے نظر آ سکتے انسان نہ چو شیطان تے جن نہ چو شیطان جڑے نے او شکل بدل دے رہن دے نے حدیث دی رونال نا سانو نظر آ نہیں اللہ بہتر جاندہ ہے او نا دی شکل کیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شیطان دے بارے اندر فرما دے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہندہ سانت ایک قدی تے میرا شیطان کوئی جانور بن کے میرے سامنے آ جان کبھی آگ کے میرے قریب لائی آندا میری توجہ کو خراب کرنے لیکن میرے اللہ نے میںوں او دے خلاف پوری طرح دفاع دی توفیق دیتی میں اپنی جگہ تے ڈٹیا رہیا او اپنی شرارتاں کردا رہیا حتا اسلم شیتانی حتا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ او شکلاں بدلتا رہندا ہے لیکن سانوں نظر نہیں آندا اللہ پر استعظام ہے او دی کی شکل ہے کی صورت دوست نے یہ کہ تسی دو جی پہلے اے بات بیان کی تھی کہ کے خندیر بھی نماز پڑھتے موجود ہے جنا اور انسان اللہ کی باقی ساری مخلوق اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے نماز پڑھتی ہے اللہ فرمانے نے ہر مخلوق نو کو دے نماز ہو جانوری نماز ہونا کس طرح نماز کا طریقہ سکھایا گا پوچھا اے پوچھنے والے دوست نے کہ جدو خندی نماز پڑھ دہتے پھر حرام کیوں کیتا ہے یہ بات اللہ دے اقتدار اور اختیار اختیارنل تعلق رکھ دیئے کہ او مخلوق بنا کے کسے نو کہہ دے وے اے حلال ہے کسے نو کہہ دے وے اے حرام ہے کسے نو کہہ دے وے ایدہ درجہ بلندے ایدہ درجہ کٹے یہ حق وہ جو تہنچتا ہے یہ فیصلہ او دا ہے.